السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد و ڈاکٹر علی الحزیفی حفظہ اللہ تعالی موضوع موت کی تیاری اور حسن خاتمہ کے اسباب ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی بیس محرم الحرام چودہ سو اڑتیس اکیس اکتوبر دو سولہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے وہی بادشاہی عزت ملکوت اور جبروت والا ہے میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے تمام انسان اسی کے قابو میں ہیں اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ اپنے چنیدہ بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور یکسو صحابۂ کرام پر درود و سرام اور برکتیں نازل فرما حمد و صلاح کے بعد تقوا اپنانے کے لیے رضاء الہی تلاش کرو اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہو تقوا تمہاری زندگی کے حالات درست کرنے کا ذریعہ ہے مستقبل کے خدشات و توقعات کے لیے یہی زیادہ راہ ہے تباہ کن چیزوں سے تحفظ اسی سے ممکن ہے اللہ تعالی نے تقوا کے بدلے میں جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے اللہ کے بندو، اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تغدو کرتا ہے اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بلائی ہے نیزوں نے آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دور دود کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گل چھڑے اڑاتے ہیں اور ڈنگروں کی طرح کھاتے اور ان کا ٹھکانا آگ ہے کسی بھی تمنا یا کام کی انتہا ہے وہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گی فرمانے باری تالا ہے اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز نے پہنچنا ہے صورت النظم آیت بیالیس پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات ہر ایک کے دل میں تمنا اور سب کے لیے عظم و ارادہ پیدا کیا وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے اور جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ رب کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں صورت ال تقوی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے اس دنیا میں ہر زی روح چیز کی انتہا موت ہے اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے چاہے وہ جبریل میکایل یا علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو حتی کہ ملک موت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور تمام فرشتے لکمۂ اجل بن جائیں گے فرمانے والی تعالیٰ ہے اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف تیرے پروردگار دگار کی ذات والاکرام باقی رہے گی صورت الرحمن آیت 26 تا 27 موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیا ہوتا ہے فرمانے والی تالا ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بیچتا ہے جب تک کہ جب یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے صورت نام آیت 61. موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل پر مبنی ہے چنانچہ تمام مخلوقات کو موت ضرور آئے گی فرمانے والی تعالیٰ ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹایا جائے گا صورت الحن کبوت آیت 56. موت کی وجہ سے لذتیں ختم بدن کی حرکتیں بھسم جماعتیں تباہ اور پیاروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سر انجام دیتا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے رات اور دن کا آنا جانا اسی کے اختیار میں ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے صورت آیت اسی موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا کوئی پردہ اس کے درمیان حال نہیں ہو سکتا موت کے سامنے مال اولاد دوست احباب سب بے بس ہوتے ہیں موت سے کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب با روب یا بے روب کوئی بھی بچ نہیں سکتا فرمان باری تعالی ہے آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملے گی پھر تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز جاننے والے کی جانب لوٹا دیا جائے گا پھر وہ تمہیں تمہاری کارستانیاں بتلائے گا صورت الجمہ آئےت آٹھ موت اچانک آ کر دووج لیتی ہے پر معنی تعالی ہے اور جب کسی نفس کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے صورت المنافکون آیت گیارہ موت امبیا کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی کیوں کہ اللہ تعالی کے یہاں امبیا کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالی دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے تو امبیا کرام موت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالی کے ہاں اجر عظیم ہے اور دنیا کو وہ معمولی چیز جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم کو دنیا سے موت دے کر نکالے اور اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے چنانچہ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دل ذرہ برابر بھی دنیا کا مشتاق نہیں ہوتا انس رضی اللہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا اتنا مقام نہیں ہوتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جانا پسند کرے چاہے وہاں اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور اسے دسیوں بار قتل کیا جائے کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے وہ قاری مسلم موت لازمی طور پر آ کر رہے گی اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں موت کی شدید تکلیف کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا کیونکہ روح کو رگوں پٹھوں اور گوشت کے ایک ایک انگ سے کھینچا جاتا ہے عام درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نظر میں دیکھا آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبو کر اپنا چہرہ صاف کرتے اور فرماتے اللہم غمرات الموت یا الموت. اللہ موت کی سختی اور غشی پر میری مدد فرما نے اسے روایت کیا ہے کچھ روایات کے الفاظ میں یہ ہے بے شک موت کی گشی بہت سخت ہوتی ہے ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نظام میں اور ہوش میں پوچھا ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں تو والد نے کہا بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے نا میں سے سانس لے رہا ہوں ایک اور قریب المرگ شخص سے کہا گیا کیسا محسوس کر رہے ہو تو اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں ایک شخص سے موت کے المناکی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ایسے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں برتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے لیکن جو شخص موت کو بھول جائے دنیا میں مگن ہو بد عملی میں مبتلا ہو خواہشات کا امبار ذہن میں ہو تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو ترمزی نسائی نے اسے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی ایک تہائی گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لوگوں اللہ کو یاد کرو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں ترمی جی نے سروایت کیا اور حسن قرار دیا ہے ابو دردار رضی اللہ سے ہے. وہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے موت توڑنے کے لیے زمانہ آج گھروں میں تو کل قبروں میں رہو گے ابن ساکر ہر قسم کی شہادت مندی کامیابی کامرانی موت کے لیے تیاری میں پنہا ہے کیونکہ موت جنت یا جہنم کا دروازہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بے موت کی تیاری ہے از بس ضروری ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اگر تم مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مغفرت دوں گا ترمیزی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا ہے موت کی تیاری کے لیے حدود الہی اور فرائض کی حفاظت کریں فرمانے والی تعالی ہے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں توبہ بارہ موت کی تیاری کے لیے کبیرہ گناہوں سے باز رہیں فرمانے والی تعالیٰ ہے اگر تم منع کردہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے سورت آیت 31 موت کی تیاری کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کریں انہیں پامال مت کریں یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام مت لیں کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن مخلوق کے حقوق اللہ حقوق اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا موت کی تیاری کے لیے وسیعت لکھ کر رکھے اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کریں موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے چنانچہ جس, آیت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی دل دیا اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اسلام کے لیے اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے صورت اللہ نام آیت 125 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی تیاری دنیا سے بزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری حقیقی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابو داود حاکم نے اسے صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے تاکید اس حکم سے بھی آیا ہوتی ہے کہ قریب المرگ شخص کو نرمی سے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے تاکہ اسے یاد آ جائے نیز اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی سخت تکلیف میں ہوتا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو مسلم یہ بدبختی کی بات ہے کہ انسان موت کو بھول جائے اور اس کے لیے تیاری کرنا چھوڑ دے گناہوں میں مگن ہو جائے اور عقیدہ تو پامال کر دے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے معصوم جانوں کا قتل کرے حرام مال کمائے اور کھائے مخلوقات کے حقوق کا سب کرے ہیوس پرستی میں ڈوب جائے اور آخری دم تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے پھر موت کے وقت اسے کسی قسم کی پشمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی موت, کے وقت کا, موت کا وقت ٹلے گا فرمان باری تعالی ہے جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا اور ان یعنی مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی سورت المنون آیت ننانوے سو جبکہ قیامت کے دن سستی اور موت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ حسرت و ندامت مزید بڑھ جائے گی والی تعالی ہے اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو پھر وہ کہے افسوس میری اس کوتا پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کی ہے اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا یا یوں کہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اللہ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری آیا آئی تو, تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا اور تو کافروں میں سے ہی تھا پچپن تھا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخش چاہتا ہوں تم بھی اسی سے گناہوں کی بخش مانگو دوسرا خطبہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں وہی بادشاہ حق اور وہ بادشاہ حق اور ہر چیز واضح کرنے والا ہے کامل حکمت اور مؤثر دلائل اسی کے لیے مختص ہیں اگر وہ چاہے تو سب کو ہدایت سے نواز دے اور میں اپنے رب کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں توبہ اور استعفی اسی سے کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بر نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی قوی اور مضبوط ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں آپ وعدے کے سچے اور امین ہیں یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل تابعین نظام اور کے نام پر رحمت سلامتی اور برکتیں روزے کے تک نازل فرما حمد الصلاح کے بعد حق ہو تکوا الہی اختیار کرو متقی کامیاب ہوں گے اور شکوک شبات میں مبتلا سمیت سستیوں کا حلی کرنے والے نقصان اٹھائیں گے مسلمانوں خاتمہ بالخیر کے اسباب کی پابندی کرو اس کے لیے اسلام کے ارکان خمسہ پر عمل پیرا ہو گناہوں اور ظلم و زیادتی سے بچو موت کے وقت خاتمہ بالخیر خیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں کیونکہ فرمانے باری تالا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں رسواہ کر داخل ہوں گے سورہ غافر آیت ساٹھ دعا ہم قسم کی خیر کا سرچشمہ ہے چنانچہ چشمہ بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے ایک عدیس میں ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یہ کہتا ہے اللہ فل عمور کلیہ بن خزی دنیا واضاب یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے پناہ آتا فرما تو آزمائش میں پڑنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور موت کے وقت برے انجام کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کیے جائیں کبیرہ گناہوں پر انسان مصر رہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بجائے تحقیر کرے انسان دنیا میں مگن ہو کر آخرت بالکل بھول جائے اللہ کے بندو یقین اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو صورت الحضابن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس لیے الاولین اللہ اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو اللہ محمد محمد کما صلی تعالیٰ ابراہ امال علی بر مجید۔ المجید اللہ مبارک محمد محمد کما بارکر امال علی براہ امد المجید وسلم تسلیم کثیرہ یا تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا یا اللہ تمام صحابہ کے سے راضی ہو جا یا اللہ ہدایت یافتہ خلاف راشدین ابو بکر، عمر عثمان علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو جا طب عام اور قیامت تک ان کے نقشے کے پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا رحم الرحمین ذل جلال یاد الفضل العظيم. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما کفر اور کافروں کو شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما یا رب العالمین یا اللہ بیداعت اور بےدعتی لوگوں کو ذلیل الرسوا فرما یا اللہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کار فرما یہاں تک کہ جب ہم تجھ سے ملے تو تو ہم سے راضی ہو جا یار ہمراہین یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی بخشش فرما یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی بخشش فرما یا اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرمایا قبروں, فرما، قبروں کو منبر فرما یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی گناہوں سے درگزر فرما ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمایا بلا عمین یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیا دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور چالوں سے محفوظ فرما بے شک تو اور چیز پر قادر ہے یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ تو ہی ان کو قابو رکھنے والا ہے یا کرام یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو گناہ معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے تو ہی ترقی اور تنظری دینے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ ہم تجرے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کال و فعل کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر کال و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تمام امور میں ہمارے لیے انجام بہتر فرمایا الکرام یا اللہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے سپرد مت فرما یا اللہ ہم سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں یاضل جلال علیہ یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں پھوٹنے والے, والے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا رب العالمین یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں پھوٹنے والے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا رب العالمین یا اللہ سے انداز سے فتنے ختم فرما جن کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں یارحم الرحمین یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے عافیت ہو یا رب العالمین یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اور ان کی صحیح سمت میں رہنمائی فرما یا الرحم الرحمین یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی شام میں مدد فرما یا اللہ شام میں مظنوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان پر ان کے دین کی مالو جان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے یا رب العالمین. یا اللہ ان کے یا اللہ ان کی ان ظلم ڈالنے والوں کے خلاف مدد فرما یا اللہ تباہی ظالموں اور کافروں کا مقدر بنا دے یا رب العالمین بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ عراق میں ہمارے بھائیوں پر رحم و کرم فرما یا اللہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما یا رب العالمین یا اللہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف ڈال دے یا رب العالمین یا کرام یا اللہ ہم سب مسلمان جادوگروں کے شر سے تیری بنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم ان کے شر سے تیری بنا چاہتے ہیں یا اللہ جادوگروں نے اس دھرتی پر سرکشی بغاوت اور فساد پھیلا رکھا ہے یا اللہ ان پر اپنی پکڑ نازل فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مکاریاں تباہ فرما. یا, عزل جلال یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق تع فرما یا اللہ تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما اور ان کی ہر اچھے کام پر فرما. یا رب العالمین یا اللہ تری رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے کہ نے صحت و آفیت سے نواز بے شک تو اور چیز پر قادر ہے بے شک تو ہی معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ ان کے دونوں نائبوں کو تیری مرضی اور اسلام و مسلمانوں کے لئے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق تھا فرمایا عرب العالمین یا اللہ ہمارے ملک کی ہر قسم کی شروبرائی صفات فرمایہ ارب العلم یا اللہ یا کرام ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے دلوں میں الفٹ ڈال دے یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس آپ میں ملا دے یا اللہ بیماروں کو شفایا فرما اللہ بیماروں کو شفایا فرمایا اپنی رحمت کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفایا فرمایا رب العالمین اللہ برے فیصلوں دشمنوں کی پھپتی بدبختی اور سخت آزمائش سے ہم تیاری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی برائی اور سرکشی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں واز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر اپنی قسموں کو مت توڑو اللہ تعالی کو تمہارے اعمال کا بخوبی علم ہے